من بسم اللہ الصلاة والسلام رسول رسحاب سلط ویا نبی اللہ قیا نور اللہ ابن ماجا جلد ایک صفقہ چار سو نبے فور نائن زیرو حدیث نو سو سات نائن ہنڈریڈ سیون فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یہاں زیادہ مومنو پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشت کا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وی وبارک و وسلم آقا علی فلاح اسلام کے خصائص آپ کی خصوصیات آپ کے اوساف عمارکا میں سے ہم کچھ اوصاف سنتے ہیں تاکہ آقا کی محبت اور بھی بڑھے اور حقیقت تو یہ ہے تیرے تو وسط عیب بے سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہمارے اکالی صلاح اسلام کے اوساف میں سے ایک مبارک وصف یہ بھی تھا جسے القسا ایس میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی عئی رحمت اللہ تاحل نے لکھا کہ اعلان نبوت سے پہلے گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کی رہتا تھا اور درختوں کا سایہ بھی آپ کی طرف آ جایا کرتا تھا اور بہت پیاری روایت اس تعلق سے ترمیزی شریف کی پیش کرتا ہوں اور بہت ہی پیاری پیاری اس کی شرح بھی پیش کروں گا چنانچہ ترمیزی جلد تین حدیث نمبر تین ہزار سو چالیس سکس فور زیرو حضرت سینا ابو مسا اش علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو طالب چند سرداران قریش کے ساتھ ملک شام کو گئے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے جب بحیرہ راہب کے پاس یہ مدنی قافلہ اترا راہب اسے کہتے ہیں جو عبادت میں مشغول رہتا ہے اور الگ رہتا ہے تو وہ راہب جو عیسائی المذہب تھا اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اس سے پہلے جب قافلے آتے وہ توجہ بھی نہیں کرتا تھا اب کی بار خود آیا اور لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھام کر یہ راہب بولا خاض سید العالمین یہ تمام جہان کے سردار ہیں حضا رسول رب العالمین یہ رب العالمین کے رسول ہیں یب عصو اللہ یب حسر رحمت العالمین اللہ تعالی نے انہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کوریش کے سرداروں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو اس راہب نے کہا جب تم اس گھاٹی سے آگے بڑھے میں نے دیکھا کہ اس گھاٹی کے اس وادی کے درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے اور یہ درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے اور میں انہیں مہر نو سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانوں کے نیچے سیب کی مانے تھے پھر راہی واپس گیا اور کھانے والوں کے لیے کافلے والوں کے لیے کھانا لایا لنگر ملا دیا لنگر مستفی حضور صلی اللہ علیہ و تشریف نہ رکھتے تھے کوئی آدمی میرے اکالی سلا سلام کو بلانے کے لیے گیا میرے آکاری سلا تو سلام تشریف لائے تو کس شان کے ساتھ آپ کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا راہ بولا دیکھو بادل ان پر سایہ کئے ہوئے درخت کے نیچے قوم کے کافلے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کا وقت تھا دھوپ کا وقت تھا درخت کے سائے میں سب بیٹھے ہوئے تھے میرے علی سلا تو سلام جو ہی تشریف لائے تو آپ دم میں ہی تشریف فرما ہو گئے مگر درخت نے اس ٹی نے اپنا سایہ اپنا شیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا دیا راہد نے کہا دیکھو درخت کا سایہ انہی کی طرف جھکتا ہے پھر وہ راہی بولا میں تم کو اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں ان کا ولی کون ہے لوگوں کا سزاملیکا جنوی سرامل جنوی سرام پلکا یار سو سر پلکا دشا سوتا دیش با دشا سوتا تو سر پلک والا آکی سلاسلام سورے مخلوق کے نبی رحمت اور سردار ہیں اور ساری امتیں آکا کی امت ہیں سردار نے قریش نے جب اس راہب سے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ نبی آخری نبی او بحیرہ نے انہیں کیا کہا بہیرہ راہب جو ہے مفتی احمد یار خان ایم لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت اس زمانے کے اولیاء میں سے تھا اس نے اپنے کشف سے پتھروں کو درختوں کو سجدہ کرتے دیکھ لیا لوگ نہیں دیکھ سکے دیدہ ایک کور کو کیا آئے کیا, کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اولیاء کرام کا وجود جو ہے دین کی حقانیت کی دلیل ہے سبحان اللہ تو ہمارے اکالی سلاط والسلام کو درخت سجدہ کرتے ہیں پتھر سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے اکالی سلاط والسلام پر بادل سایہ کیے رہتا تھا ہمارے اکالی سلاط والسلام کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور سبحان اللہ اس اللہب نے سارے قافلے والوں کو کھانا کھلایا سبحان اللہ اور جب میرے آکا لی سلاط وسلام آئے تو آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وقت پیدائش سے ہی خوشبودار تھا اور آپ کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور آپ کا سایہ نہیں ہی تھا کسی نے بڑی وہ عشق بڑی بات کہی لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تک کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہمارے اکالی سولا تو سلام مقدس پلکیں پلکیں یہ کیسی تھی کچھ یہ بھی سنیے کیونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے ہمارے اکالی سلاط و سلام کی مبارک پلکیں آئی لیٹ کہتے ہیں غالباً اس کو انگلش میں یہ خوبصورت تھیں اور لمبی تھیں اللہ یہ خوبصورت اور لمبی تھیں اور ہمارے اکالی صلات و سلام اللہ تبارہ کا واطلہ کی یاد میں روتے تو آنسو کے سمندر بہ پڑتے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو نظم کیا اشک باری میج گا پہ برس درور سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام اکالی سلاط و سلام کی مبارک پلکوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں شفاعت کے موتیوں کی لڑی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت سے مشرف فرمائے ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آمد کی خوب دوم دھام بنانے کی توفیق دے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم